ہے. یہاں تکلیف بھی کر رہے ہیں مجھے اوپر رکھنا بھی لوگ بس کرنے کے کھا اوپر سے y su rutina cotidiana que este vino que saben الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من سروره فصناه من سيئات عمالنا من يعد الله فلا مغذل له ومن يغذل فلا حادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتقم منكم أمم تدعون للخير وامرون بالمعروف ونهون عن المنكر فادى رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملكم بالمنكر فيغيره باذن الله سبحانه الانسان فلد مشرك بقلبه ما رفع الله العظيم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله لا يبرئ لا اسلام انك لم تجدوا وخذوا بها قال يا رب ان فينا وذكرنا من لا يغترف عين وقال اقلبها على يا اللهم مد ما سيصا ثم قتل ان الله العظيم وخلف رسوله النبي الكريم ونحن لا ظالمين شاهدين وشاكرين الحمد لله رب العالمين تو بھائی اور دوست ایک کہا میں نے اور دو حادیث پڑھ لی کیونکہ یہ جو کے بعد محرم شروع ہوتا ہے محرم کے بارے میں بیان کرنا ہوتا ہے کہ محرم کیا چیز ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی شہادت کیوں ہوئی, ہوئی ہے ہے تو میں نے پڑھ لی اس میں کہ چاہیے کہ تم میں کیسی دماغ ہو جو خیر کی طرف بلائے میں کہ کرنے کو کم کرے برائی شروع کریں اور پورے کامیاب یہ لوگوں کے جو یہ کام کرے ہیں. اور ابھی صحیح جو میں پڑھ لکھا آ گیا کہ جب تم سے کوئی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے اور یہ نہ ہو سکے تو پھر زبان سے روکے یہ نہ ہو سکے تو اس کو دل سے روکے اور یہ ایمان کا کمزور ترین غلط جائے پڑی انہوں نے مایا کہ وہ اللہ علیہ رحیم اللہ تبارک علیہ السلام کو وہی بھیجی فی الحال بستی کو اور اٹھتے اس میں جواب کا ایک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے برات کے برابر بھی کبھی نافرمانی نہیں کی فرمایا اس کو بھی الٹو اور باقی بستی کو بھی الٹو کیونکہ میری معاشیت کو دیکھنے دیکھنے کے باوجود اس کے چہرے پر اس کے چہرے پر بل تک نہیں جائے گی گیارہ کا وہیں بنتا ہے تاثر تک اس, تاثر اس پر ظاہر نہیں ہوا ہے میرے نا فرمانی کو تو اس تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم دیال مسل سلطان کو جہاں فرائض کیے ہیں اس میں سے دین کو پھیلانا اور جب دین پھیل جائے تو جن لوگوں نے دین کو تیار کیا ان کو نیکی کی بات کرنے کا کہنا برائی سے ان کو روکنا دعوض اللہ یہ تو دین کا پھیلاؤ ہے اس کو بیان کرنا تاکہ اس تنظیجے میں اسلام قبول کریں اسلام والے تقوق طے کریں دعوت اللہ ہے معروف کیا وہ تو خاص طور سے اس, اس نیکی کو کرو کہ فلانے میرے بیٹے یا میرے بھائی یا جو اس کے ماتے تھے اس کو کرو یا لیکن اس کے کے ہاتھ میں ہے تو اس کا جو ہے تو تنقید کرنا پارڈر نافذ کرنا دوسرے میں جا کرتے ہیں تو نماز کے وقت جو ہے کوئی نماز نماز نمازی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا دکان بند کرتا ہے اندر چھپ بیٹھ جاتا ہے میں کوئی دکان نہیں کھول سکتا کیونکہ چند باتیں ایسی ہیں جو اسلامی حکومت کو مسلمانوں پر جبری نافذ کرنی پڑی جس میں نماز جبری نافذ کرنی دکانیں بند کرانی ہوں گی ایک آدمی کے لیے لازمی ہوگا کہ مسجد کو آ رہا ہو نہیں آ رہا اور مسجد اس کے کا پتہ چل گیا کہ نہیں ہے آنے والا ہے اور کے ہے ان کو اور جیل میں ڈال کر اس کو سمجھایا جائے گا اور جب وعدہ کرے کہ میں اس سے بات کر کچھ لاتھ نہیں کریے وہ سب سندر ہے اس بارے میں باقی مطلب تو امر بن معروف کو یہ ایک نفاذ کی ہے باپ اپنے گھر پر گھر کا سربراہ باپ دادا گھر پر اپنے بیٹوں اپنے سارے خاندان کو وہ کہے گا اور اس طرح جو ہے تو قبیلے کا بڑا ہے پورے قبیلے میں علاقے کا بڑا ہے پہلے حکومت ہے تو حکومت کے طور پر حکومت گارڈر کے طور پر بات کرے گا یہ امر بل مارو نہیں امن نے کہا برائی کو روکنا پہلے حکومت ہے تو قانون کے روکے گا اگر برائی کو اس کے قانون کے نہ روک دیا صرف نوٹیفکیشن کرنے سے روک گئی ٹھیک ہے نہیں تو اپنی جی جو ہے تو پولیس فورس کو پیراملٹری فورسز کو یہاں تک کہ نافذ کرنے کے لیے ملٹری فورس کا استعمال کرنا پڑے تو بھی کرے گا کہ نافذ کرنا پڑے گا قومر بل نہیں ان کا اس روک کی چیز ہے اور وہ اختیار نہیں ہے تو آدمی زبان سے سمجھانا بجانا اس کے برائیوں کو بیان کر کے اس گناہ میں یہ کبا ہاتھ ہے یہ کبھات ہے یہ کب ہاتھ ہے ایسے لوگ جو ہے حیثیت والے ہوں اس کو روک سکتے ہیں ان کو تیار کرنا ان کو سمجھانا یہ زبان ہے استعمال اور دل کا کیا ہے دل میں کوڑے آدمی ضمین ہو کہ برائی ہو رہی ہے میں اس کو نہیں سکتا ہوں یہ برائی ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے دل میں کوڑے دعا کر دے کہ یار رکھے تم خاتمہ فرما ساتھ نہ دیں ان کا نہیں. بائی کاٹ رکھے ان سے الگ رہے ان سے ساتھ نہ دیں ان کی تعریف نہ کر رہا ہوں ہمارے سلسل میں ایک بہت ہے کرو تو اس نے کہا میں ایسے خاندان سے ہوں کہ ہماری جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں شراب چلتی ہے کلم کھلو اب میں جانا ہوتا ہے خامن کے ساتھ اب بچے میرے والد ہو گئے سمجھدار ہو گئے ہیں والدار ہو گئے ہیں وہ دہ کر ٹاسپ لیتے ہیں وہ کیا کیسی شادی میں جاؤں گے کیسی شادی میں کہا تو فرق آپ کے میں لازم ہے فرق واجب ہے آپ کے سمے کہ آپ یہاں نہیں جائیں گے کھپاؤ تو بہت زیادہ خواندی ماں باپ سے لیکن جب وہ حکم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے کو توڑنے کا تو گھر پہ شریر کو سور ہے لاتا مخلوق سیما سیتل خالق اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتے ہوئے توڑنے میں مخلوق کی تعت کرنی ہے جتنا کتنا سب چل سکتے ہو اس میں احتاط نہیں ہے اس میں, آپ، اس میں آپ کو شامل نہیں ہو تو میں نے اس متاب کو روکنا پڑے گا کیونکہ جس وقت برائی چل رہی ہو اور نیکی والے ان کے ساتھ ساتھ جا کر شامل ہو جائیں یہ افغانستان یہ تباہ ہوا ہے ان میں کیسے ہو رہا ہے شاید نہیں ہے ونیما ہے ایسے لوگ ماشاء اللہ پورا اسلامی لباس پوری لمبی ڈاڑیاں دی ہے اس کو ہاتھ پھیر رہے ہیں کسبیاں دی اور پڑھ رہے ہیں نماز کا وقت ہے جماغ کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ اسی ویمیا میں اگر کھانا لگا ہوا تو ذائقہ میں شراب لگی اور یہ ان کے ساتھ شامل خورے. روک نہیں سکتے ہیں تو بائی کارٹ کر دو نا تو آپ کو شامل ہونا تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی گنا ہی نہیں ہے ندی افریقہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں نا تو میں جاتا ہوں تو ملک ہے تو وہاں ہمارے ساتھی نے کہا کہ ان کے ہاں ایک خور ابھی باقی ہے چھن چھن یعنی گناہ گنا باقی ہے وہ بھی اس جگہ باقی ہے باقی برطانیہ امریکہ میں شاید وہ بھی ختم ہو گیا چند نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی چین یعنی گناہ گنبڑی پڑی نہیں چیز تو کہتے ہیں ہم نے ان کو کہا ہوا ہے کہ دیکھیں مطلب ہے کہ ہم پارٹی میں آئیں یا ہمارے گھر پر کھانے کے لیے ہیں یا ہمارے پاس آئیں تو شراب کو ٹچ کرنا بھی سن ہے ہمارے یہاں اٹ اے سن ایون ٹو ٹچ دس برٹ تو اس نے ہم سمجھائے ہوئے کہ آپ ہم ہمارے یہاں کھا کھانے کی دعوت بجے پائیں گے تو شراب کھانا کھا سکتے ہیں ہم آپ کو ٹچ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری پاس ماسیت ہے گنا ہے وہ ایسے ہم رہتے جن کو وائلائٹ کر رہے ہیں لوگ سمجھدار نے کہا کہ ہم گھر نہیں کہتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے یہ بڑا اچھی بات ہے خیر محنت کر رہا تھا کہ برائی کا روکنا جب معاشرے میں سے ختم ہو جائے تو یہ معاشرہ انحطاطی ہو جاتا ہے لٹرشن شروع ہو جاتی ہے یہ گرنا شروع ہو جاتا ہے جس میں نہیں ادھر کا جس معاشرے میں نہ ہو اس کا احتیاط شروع ہو جاتا ہے اور یہ احتیاط وہاں جا کر ختم ہوتا ہے جب یہ دشمن کے اور کفر والوں کے حوالے ہو جاتے ہیں اگر اہل اسلام ہے تو یہ کفر کے حوالے ہو جائیں گے اور اے دنیا ہے اور ان کے اندر برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا اور برائی بڑے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں کہ معاشرے میں برائی غالب بنا کر برے لوگ اقتدار پر آ جائیں گے نا دنیا اسلام میں جو ہے تو پہلی دفعہ جو ہے یہ بات ہوئی کہ متفقن علیہ طریقے سے جو خلیفہ کا انتخاب کیا جاتا ہے اس سے ہٹ کر موروزی طریقے سے آدمی خلاف کی جگہ کو لے بیٹھا یزید لے بیٹھا یہ آپ میں سے کئی لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ یزید کی سو فیصد شریعت نافرک تھی پتا وہ اخبار سے بسال شرابین شرابین چلو خود نماز کر سکتا نماز پڑھا تھا اور حج کا خطبہ بھی دیا لوگوں کو پہلے والے سال والا خطبہ حج کا دیا اور اتنا ہیلے مالیز نے خطبہ دے دیا لیکن ایک شریعت کے حکم میں آئی کہ اس کا انتخاب جو ہے وہ اسلامی شدہی اصول کے خلاف ہوا اور اس کو درست کرنے کے لیے حضرت امام مسین عبدین نے اپنی جان دی اس بات کو درست کرنی ہے باقی سو فضا شریعت اس کی نافذ کہ اس بار یہ جگہ اس جگہ پر خرابی آئی ہے اس خرابی کو روکا نہ گیا تو یہ خرابی آگے بڑھ کر اور خرابیوں کو جنم دے دے لہذا اس خرابی کو روکنے کے لیے اپنی عظیم قربانی دی تو اس وقت شریعت پر عمل کے دور دو طریقے کار ایک کو کہتے ہیں طریقہ یا عظیمت ایک کو کہتے ہیں طریقہ رخصت طریقہ عظیمت یہ ہے کہ جتنی جتنی مشکلات اس میں سامنے آ سکتی ہیں ان سب مشکلات کو اپنے سر کے اوپر لے کر اس کو کر دکھانا اس کو نافذ کرنا اور ایک رخصت ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے جتنا میرے بخش اتنا میں جان ای کر کیوں کروں جتنی مشکلات آئیں ہم سب دلے میں پیار اس سے گزر کروں یہ طریقہ ہے جی مریقہ رخصوت یہ کہ جتنا میں کر سکتا ہوں اب اس دور کے باقی سب لوگوں نے طریقہ رخصت کو تیار کیا اس وقت ایک اصول جو وہ ٹوٹ گیا ہے کہ کسی راجنی کے طریقے کے خلاف انتخاب ہو گیا ہے آدمی بیٹھ گیا ہے یہ ایسے آدمی کو تعدی کہتے ہیں کہ وہ یعنی جبر کر کے آ کر بیٹھ گیا اور چلیں اس میں اب یہ ہے کہ یہ شکر سے خراب کر دی باقی اس کی باتیں درست ہیں باقی مفام تفہیم کر کے کوششیں کرتے ہوئے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں اور امام حسین علی عالم کا راستہ جو ہمت والا ہے یہ جگہ جو ہے ایک سٹ اگر ٹوٹ گئی تو ایسے ایک جب ٹوٹ جاتی ہے عمارت کی تو میرے مستری جو ہیں انسٹکٹر والے لوگوں کو پتہ ہے تو اپنے پیچھے وہ تو ادوں کو پھراتی ہاتھی جاتی ہے ایک ایڈ نہیں ٹوٹی ہے یہ ساری دیوار خطرے میں ہے میں ایک جگہ سراغ کرنا چاہ رہا تھا تو ایک آدمی کو لگا سے پورا دن لگا تھا ایک ایڈ نہیں توڑی اسے مجھے سر گوسا آ رہا ہے تو اس کہتا یہ اثر تو ہوگا ذرا کتاب ماہر وہ اللہ کشان اور ساگرمان خان کے زمانے کی بنی دوسری پرانی جو آدمی انڈسٹری کا جو ہے چیف انجینئر سائیکل پر ریٹائر ہوئے تعمیر سائیکل پر ریٹائر ہو کر گیا اللہ کسان موت تک پھر اس کو کنسلٹنٹ کے طور پر نہیں چھوڑا لوگوں نے ایک جگہ سے دوسروں نے لیا یہاں تک کہ ساری امریکہ روزگی اس پوری کر کے دی حلال لال طریقے سے ڈرا لیں گے ایک ہی تو مشکل ہوتی ہے پھر باقی تو سارا ہوتی ہے مو چھنے چھڑے بس تو لہذا انہوں نے عظیم قربانی خلیفہ کے طریقے انتخاب کو درست کرنے کے لیے دی ہے اور جتنا جتنا کس کی ایمان کی سطح ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے اس کی پرواز اللہ کے کلک کی ہوتی ہے اور اتنا اتنا اس کا جہت ہو ہی نہیں اس پر سینڈ لینا ہوتا ہے اس پر جان دینا ہوتا ہے اب خاندان کے, خانواد... کے جسم دسمت رات اللہ تعامد اللہ تر اور, اور ہے تو اس بات کو سمجھا کہ میرا سارا کا سارا خاندان شریعت کے حصول سے زیادہ قیمتی نہیں ہے میرا شریر کے سور کو جگہ جگہ پر لانے کی میں کوشش کروں گا اس طرح میں اور میرا سارا خاندان قربان ہونے کو تیار پھر باقی معروضی حالات معروضی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو جرگ پیش ایسے مسبل پیش آ رہے ہوتے ہیں جن کو اس وقت آدمی سمجھ نہیں پا رہا ہوتا اور وہ آخر جا کر نیچے پر جا کر کون جاتے ہیں کہ اس وقت سب لوگ کہتے ہیں کیسے ہو گئے چھوٹا بچہ اس میں بچوں اب میں وہاں دور مجھے دور بیٹھا ہوا مجھے پتہ ہے کہ آگے جا کے ٹکرا کر سر پھوڑ دے گا اب میں اس کو دوڑ لگا ہوں لیکن ماروزی آلات کے تحت میں سی جگہ پڑوں تو ہم اسی وقت کی دیوار تک پہنچتے پہلے میرا اپوائنٹمنٹ سے باروں ممکن نہیں گی لہذا ماروزی آلات میں سی جگہ کے تو لے جا رہے میرے پاس سے پائے خیر ہے تو یہاں لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہوتا کہ اس کو بیان کرا ہے مجھے توفیق دی تو اس کو میں لکھ بھی دوں گا جیسے باقی کاغذیں میں نے لکھ دی ہیں اس بات کو میں لکھ دوں گا یہاں یہ بہت اہم جو ہے تو سیاسی امور سے زیر باس ہیں جو بکھ رہی ہو ہماری کہ بڑی کتابوں میں سے پڑھیں گے البدایا وہ آیا میں تب نف الفاظ الدین سی جی کی الفدایا و نے آیا علامہ کثیر کی اور وہاں نے لکھا ہوا ہے لیکن عام طور پر تو بہر آج یہ نہیں اللہ منکر کے ایک چیز پر اپنے معاشرے کو درست کرنے کے لیے انہوں نے جان لی ہے اس پر اپنی جان کو قربان کیا ہے اس وقت اس کے نتائج سامنے نہیں آئے سلم رضی ہیں کہ حضور کی وجہ بتائے کہ میں سوئی ہوئی تھی میں نے خواب دیکھا کہ اردو پہ سیکھ لائے اور گرد و غبار آپ پر اڑا ہوا ہے کپڑوں پر اور بہت پریشان ہیں اور میں خیال سن رہا کہ بس آپ بہت پریشان ہیں آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں فرمایا کہ میں سربدار سے آ رہا ہوں اور میرے نواستے کو شہید کر دیا اور ہاتھ میں ایک خون کی بڑی ہوئی چیزیں اٹھی تو مجھے اندازہ ہوا کا کرتی وہ جو واقعی آج چل رہا ہے ایک مہینے میں خبریں پہنچی بندہ منور تک آ جاتی تھی صبح کی خبریں ایک مہینے کے بعد جب خبر پہنچی تو وہ خواب نہیں تھا خبر صحیح پھر سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ اللہ کا امر ہے اللہ کے امر کے لیے ہم سارے کے سارے جو ہے جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں لہٰذا نبوت ہیں نو دو ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا کہ سیدا کے اہل جز حسن اور حسین کے جن جنجوانہ کے سردار حسن الحسین ہیں رضی اللہ عنہ جن کے روزانہ کے سردار ہیں لیکن سرداروں نے بھی اپنا خون جو ہے میں قیمت کر کے اس کو باہر دکھایا ہے اور یہ نئی ملک کی جذبے کے تحت کیا گیا اور اس نے اس وقت اثر نہیں دکھایا لیکن اس نے ایسا اثر دکھایا ہے پھر کہ اس کے بعد کی آنے والی حکومتوں کو اس واقعے نے لگام دی اور ان کا ضمیر جھنجھوڑا گیا ہے اور ان کو اندازہ ہوا ہے کہ ہم نے تو اللہ کا حکم توڑنے کے لیے کچھ تو خون کیا اور انہوں نے اللہ کے حکم کو جوڑنے کے لیے اپنے خون کی قربانی کی اور لہذا اللہ والے جو ہوتے ہیں ویسے کیا کرتے ہیں اور ان کے مقابلے جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں ہوتا ہے یا ڈھائی سال سے زیادہ کسی حکومت نہیں کر سکی ہے ساخت بیماریوں اتلا کر کے بندوں نے اٹھا لیا اور باقی خاندان والوں کو اتنی عبرت ہوئی کہ پھر جو ہے ان کے اپنے خاندان کا کوئی آدمی آگے آ, آ کر حکومت کرنے کے لیے آگے نہیں آیا ایک بھائی بیٹھا ہے اور بیٹا آیا تو اس کو بیٹا بھی جو لوگوں نے بٹھانا تھا اس نے کہا کیسی کہ حکومت جس کے لیے ہمارے خاندانوں والوں کو اتنا ظلم کرنا پڑا تو اسے ہمیں لینے کو تیار نہیں اور یہاں تھا کہ کوئی آدمی آگے آ کر حکومت کرنے کو تیار ہی نہیں ہو رہا اس طرح کی فالتو چیز سمجھا گیا اس کو یہاں تک کہ مربع میں حکم لا کے آ کر اسے جو کام شروع کیا تو کسی نے کہا کہ آپ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں اور کریں یہ تو ایسی ایسی جگہ ہے کہ اس بیٹھ کے کریں کرتا جائے جو انتظامی امور کو سنبھال رہا اور واقعی سچ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق اللہ تعالیٰ کا قرب یہ تو حکومتی امور کا زدہ محتاج بھی نہیں ہے آپ کا اللہ کے ساتھ توحید کا تعلق اس میں کوئی حکومت رکاوٹ ڈال سکتی ہے نہ اس میں کوئی حکومت بہتری لا سکتی ہے آپ نماز پڑھتے ہیں آپ نیند پر عمل کرتے ہیں آ ہے کہ ہمارے فراض میں سے ایک ہم فریضہ ضرور ہے اسلامی حکومت کا بھی قیام ہو شریر کی نافذ ہو ساری چیزیں درست ہوں جب تک قائم نہیں ہو رہی ہے سمجھ اور آپ کو اپنی دل پر سے کوئی حکومت ذہنی طور پر روک نہیں سکتی جہاں تک جس وقت آترک نے ترکیا میں عربی کی عربی کی نماز پڑھنا بند کیا ہے تیس سال تک پابندی رہی ہے ترکی میں ایسا کبھی آدمی تھا کہ تیس سال تک اس نے ترکیہ میں عربی کی اذان اور عربی میں نماز خانہ بند ہے ترکی میں پڑ تاکہ تمہیں مفوم سمجھ آئے اور تیس سال اس جبر, اس جبر و اطلاع کو ترکوں نے برداشت کیا ہے اور ہر روز دس نمازیں پک کرے ہیں پانچ نمازیں مسجدوں میں ترکی میں اور پانچ نمازیں کے خانوں میں جا کر عربی میں لیکن اللہ کی شان اس کا تیس سالہ جب ال اعتراض تھا کہ یہ ان کے اندر سے اسلامی جذبے کو اور اسلامی تعلیمات کا خاتمہ نہ کر سکا تیس سال کے بعد جب پابندی اٹھی تو پھر ساری مسئلے آباد کینے سکے سے پہلے اسلام کو دیکھتے جب میں دیکھتا ہوں کہ تاطرک جیسا آدمی خاتمہ نہ کر سکا تو ان شاء اللہ یہ تو حضور صلی اللہ کی دعا ہے آخری وقت تک کوئی سال میں نہیں آئے گا کہ جسمل کو مکمل کا مکمل خاتمہ خات کرے اس لیے آپ نے دعا مانگی ہے کہ اللہ پیسہ ختم ایسا کہ مسلط نہ ہوگی ختم ہو جائے اور یا الگ دشمن مسلط نہ ہو جن کا خاتمہ کر باقی کوئی تو خون آپس میں لڑائیاں جھگڑے دشمن حملے غلبے کیا بمباریاں دیکھ رہے ہیں امریکہ کا یلغار دیکھ رہے ہیں ساری بات دیکھیں یہ ہوتا رہے گا لیکن یہ آپ کو بیدار کرنے کے لیے ہوشیار کرنے کے لیے جان پیدا کرنے کی تھی ان میں جان پیدا ہو گئی کو بات پتہ چلا کہ ہم مکمل امریکیوں اور انگریزوں کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں ان کی تہذیب ثقافت لباس شکل سورج سب چیزوں کا اختیار کر لیں تب بھی میرے بھائی تیرے خون کو گرانے کو یہ معاف نہیں کریں ولن ولندربا انکل یہود ولن نصارا سارا ہفتہ تک تباہ یہود اور یہ عیسائی یہ تو اس سے راضی نہیں ہوگا یہاں تک کہ ان کی ملت کو اختیار نہ کر لے اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین میں شامل نہ ہو جائے اس وقت تک تجھے معاف نہیں کرنا تو قیامت تک یہ جنگ چلتی رہے گی خفیز کار رہا ہے ازل سے قائم روز شرار مستحفیس ہے شرار بول ہب شفیزہ کار لڑتا رہا ہے شفیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز شروع سے آج تک لڑتا رہا ہے شرار شرارا جائے ہوتا رہے گا۔ ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے جب آدمی عقیدے پر جنتا ہے تو یہی تو ایمان کا امتحان ہے کہاں سے بننا سنجے کلو امن مملہ رسم ہوں کیا لوگوں نے خیال کیا ہوا ہے کہ کہ ایک طرف اتنا کہہ دیں کہ ایمان لے آئے ہیں اور ان کی ازمائش نہیں ہوگی نہیں ازمائش میرے بھائی ہوگی اور ازمائش کو پار کر کے جب سے نکلے گا تو پھر جو ہے اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس آدمی نے گئے تو اس بات کو ایراضم اختیار کیا ہوا ہے اور اس کے, اس کے بارے میں یہ مستحکم ہے نہیں اللہ تبارک العمل کی روسی کا ساتھ سنو